نظہر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم ولاۃ خیر آمین یارین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے بڑے جب ہم سے کسی بات میں خوش ہوتے ہیں تو ایک دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے ہمارے سب سے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ خوش رکھے کس کو اس شخص کو کہ سمیا منا حدیث جس نے ہماری کوئی بات سنی فحافظہ ہو پھر اس نے اس کو یاد رکھا حتو یبلغہو یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا مزداق بننا چاہتے ہیں تو تین کام آپ نے کرنے ہیں بات کو سننا ہے اسے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنے کے لیے کرنا بھی پڑے گا آپ کو ظاہر بات ہے لیکن یاد کرنا اور یاد رکھنا میں بہت بڑا فرق ہے ذہن میں رکھیے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں لیکن ہم یاد رکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے سچ بولنا ہمیں یاد ہے نا ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ سچ بولنا چاہیے لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم سچ بولنا یاد رکھتے ہیں ہم یاد نہیں رکھتے یاد ہم نے کیا ہوا ہے ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ دن میں پانچ بعد کی نماز فرض ہے لیکن کیا ہم چوبیس گھنٹے میں یہ بات یاد رکھتے ہیں ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن مختلف معاملات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو کیا ہم یہ بات یاد رکھتے ہیں تو بہت بڑا فرق ہے یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں تو نبی نے بہت پیاری دعا دی ہے کہ نظر اللہ عمران اللہ خوش رکھے ایسے شخص کو کہ سمیہ منا حدیثن جس نے ہماری کوئی بات سنی فحفظہ ہو اور اس کو یاد رکھا حتاہ اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق ہے جملہ اسمیا سنتے ہی دو لفظ کیا ذہن میں آنے چاہیے مفتا اور خبر مفتہ کے بارے میں دو موٹی باتیں کیا ذہن میں آنی چاہیے مرفو مارفا خبر کے بارے میں دو موٹی باتیں کیا آنی چاہیے مرفو نکرہ اور دونوں کے بارے میں ایک موٹی بات کیا آنی چاہیے ذہن میں جنس اور اعتبار سے برابر اللہ مبتہ بن گیا مورب اللہ مبتدا بن گیا اب ہم مبتدا بنائیں گے اسمائے اشارہ کو ٹھیک ہے جی تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسمائے اشارہ بطور مبتدا ہے ہم معرفہ کی اقسام کو ایک ایک کر کے مبتدا کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جملے بنا رہے ہیں اسمائے اشارہ معرفہ کی قسم ہے ہر زبان میں کسی شخص کی طرف یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے اردو میں میں شخص کی طرف جو میرے قریب ہے اشارہ کرتا ہوں یہ اور اگر دور ہے تو کہتا ہوں وہ قلم چیز ہے اشارہ یہی کا استعمال کروں گا اردو میں کرسی بھی چیز ہے دور ہے تو اشارہ وہ کا لفظ استعمال کروں گا اب اردو میں میرے پاس یہ اور وہ دو اشارے ہیں صرف چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو میں یہ اور وہی وہ استعمال کرتا ہوں چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو میں یہ اور وہ ہی استعمال کرتا ہوں میرے پاس یہ اور وہ کے علاوہ تیسرا اشارہ کوئی نہیں ہے اوکے جی انگریزی میں آ جائے انگریزی میں دس دیٹ مذکر مونس کے لیے تو یہ چلتا ہے لیکن واحد جمع میں وہ چینج کر دیتے ہیں دس کی جمع بنا لیتے ہیں دیز اور دیٹ کی جمع بنا لیتے ہیں دوز تو جیسے آپ کو اردو میں استعمال ہونے والے اشارے کے لیے الفاظ وہ معلوم ہیں انگریزی میں استعمال ہونے والے اشارے کے لیے الفاظ وہ معلوم ہیں تو پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں عربی زبان میں اشارے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے اوکے جی تو پہلے ہم اسماعی اشارہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم اسماعی اشارہ کو ایسے مبتدا استعمال کریں گے اوکے جی تو اسماعی اشارہ یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے اسماعی اشارہ قریب کے لیے بھی ہوتے ہیں دور کے لیے بھی ہوتے ہیں اردو میں بھی ایسے ہی ہے انگریزی میں بھی ایسی ہی ہے تو عربی میں بھی ایسے ہی ہوگا اوکے جی عربی زبان میں قریب کے لیے لفظ قریب کا ہی ہوتا ہے قریب عربی کا لفظ ہے دور فارسی کا لفظ ہے دور فارسی کا لفظ ہے لیکن عربی میں دور کو کہتے ہیں بعید لیکن اردو بولنے والے بعید لفظ سے بھی واقف ہے ٹھیک ہے نا تو قریب اور بعید کے اشارے ہم سیکھنے لگے عربی زبان میں قریب مذکر کے لیے الگ اشارہ ہوگا کریب مونس کے لیے الگ اشارہ ہوگا یہ عربی زبان ذہن ذہنی رکھیے گا ٹھیک ہے اردو انگریزی نہیں ہے اسی طرح بعید مذکر کے لیے الگ اشارہ ہوگا اور بعید مونس کے لیے الگ اشارہ ہوگا واحد کے لیے الگ اشارہ ہوگا مسنا کے لیے الگ اشارہ ہوگا جمع کے لیے الگ اشارہ ہوگا ٹھیک ہے تو اردو میں دو اشاروں سے بات چلی تھی انگریزی میں چار ہو گئے اب عربی میں دیکھیں آپ کتنے سارے ہو جائیں گے تو آپ عربی میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اشاروں میں ٹھیک ہے اب یہ کہہ کے مراد کوئی اور لیں عربی میں پوسیبل نہیں ہے اوکے okay? جی تو اب میں آپ کے سامنے فوکس کروں گا صرف واحد اور جمع کے اسماعی اشارہ پر مصنف کے اسماعی اشارہ میں لکھوا دوں گا آپ کو لیکن یاد آپ نے رکھنے ہیں واحد کے اور جمع کے اسماعی اشارہ کیونکہ قرآن مجید میں وہی وہ زیادہ استعمال اسماعی اشارہ اسماں ہیں اسم ہے اور ہم نے پڑھایا کہ اسم آپ جملے میں نہیں استعمال کر سکتے جب تک اس کے بارے میں چار باتیں آپ کو پتہ نہ ہو پڑھے نا ہے نا وہ چار باتیں کیا ہیں جنس عدد وسط اراب ٹھیک ہے اب یہ جب چارٹ ہم کر لیں گے نا تو ہمیں تین باتیں معلوم ہو جائیں گی چوتھی کیوں نہیں معلوم ہوگی چوتھی معلوم ہمیں پہلے سے ہے چار باتیں کیا معلوم ہونی چاہیے جنس عدد جنس عدد ایک بات آپ کو پہلے سے معلوم ہے کیا مارفا ہونا یار اسمای شاہرا مارفا یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے وسط پتا ہے آپ کو اسمائے شہر کی باقی تین چیزیں رہ گی نا جنس عدد اور اراپ تو وہ اس چار سے پتہ چل جائے گا آپ کو دیکھے مزکر جنس بتا دے گا واحد مسن جمع عدد بتا دے گا کیا رہ گیا اراب تو نوٹ کر لیں میں آپ کو اسماعیش اشارہ جو اس وقت بتانے لگاؤں وہ مرفو بتانے لگا ہوں مرفو کیوں بتانے لگا ہوں جی جملے کے لیے کیونکہ ہم نے مفتز کی جگہ میں استعمال کرنا ہے نا اس اشارہ کو اور مفتزا مرفوع ہوتا ہے تو ہمیں مرفوع آنے چاہیے نا اوکے جی اس لیے مرفوع بتانے لگا ہوں لے جی قریب واحد ہو چاہے شخص یا کوئی چیز عربی زبان میں اشارہ استعمال ہوتا ہے ہاضا سب کو آتا ہے ہاضا کلہ مذکر ہے تو میں اس کے لیے اشارہ کون سا استعمال کروں گا ہاضا کا کیونکہ میرے قریب ہے ٹھیک ثاقب مزکر ہے میرے قریب ہے تو اس کے لیے بھی میں اشارہ کون سا استعمال کروں گا ہاضا قریب مونس واحد کے لیے عرب اشارہ استعمال کرتا ہے ہاضی ہی حاضی ہی مونس چیز میرے قریب ہو تو میں اس کے لیے لفظ کون سا استعمال کروں گا ہاضی ہی ٹھیک اور اپنی بیوی کے لیے میں حاضی ہی کا لفظ, لفظ استعمال کروں گا ہاضا اور حاضی ہی ان دونوں کی جمع کے لیے دونوں کی جمع کے لیے ایک ہی لفظ عرب استعمال کرتا ہے تو عرب کا شکریہ ادا کریں گے ہم وہ لفظ ہے جی ہا ا ہا تو ہا الازا کی بھی جمع ہے اور ہا الا ہاجی کی بھی جمع ہے تین اشارے تھے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ سنے ہوئے ہیں آپ نے اب ذرا یاد رکھ لیں ان کو کہ ہاضا ہاجی ہا ازا ہاجی ہا ازا ہاجی ہا ا اوکے جی قریب کے یاد ہوگا اب دور کے اشاروں کی طرف آتے ہیں دور واحد مذکر کے لیے ارب اشارہ بولتا ہے ذالیکا آپ کو بکرا میں شروع میں یہ لفظ مل جاتا ہے زالکا کتاب الار بفی زالکا کا جو مونس لفظ بنتا ہے نا وہ ہے تلکا زالکا تلکا قرآن میں بہت استعمال ہے زالیکا اور تلکا ان دونوں کی جمع ایک ہی ارب استعمال کرتا ہے وہ ہے الاائکا تین اشارے دور کے تھے یہ چھ اشارے بس آپ نے یاد کرنے جو سے قرآن میں استعمال ہوئے ان کو ہی ہم ان اللہ جملوں میں استعمال کریں گے اور اینڈ پہ میں مصنع کے اشارے بھی آپ کو لکھوا دوں گا آپ کے ذہن پہ میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا لیکن بتا ضرور دوں گا کہ مصنا کے لیے ارب کون سے اشارے استعمال کرتا ہے اوکے جی تو یہ چھ اشارے ذرا زبان سے آپ ادا کر لیں قریب والے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے جی ہاضا ہاجی ہا اکا تلکا اک اپنے سامنے چھے پوائنٹس بنا لیں تین قریب بنا لیں تین دور بنا لیں ان چھ پوائنٹس پر اشارے جو ہیں وہ بول دیں قریب کے تین پوائنٹس ہے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ایک مذکر ہے ایک مونس ہے اور ایک دونوں کی جمع ہے ہاضا ہاج ہی ہا ا ذالکا تلکا الا جی ہاضا ہاضی ہاؤلائی تلکا کا جی چھ اشارے بول دیں جناب جی الا جی ساقبا تلکا کے اشارے بڑے یاد ہے سب کو ہاں تلکا, عوائی. تلکا عوائی. جی, جی فروخت جی عبداللہ آلائی، آلائی، <laughs> جی عبدالرحمان چھوٹے ہو بھی تم جی امیر ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ اوکے جی لیں جی مرفوع اشارے ہمارے سامنے موجود ہیں جملے بنائیں ایک ایک اشارہ رکھتے ہیں مفت کی جگہ پر جملے بناتے ہیں اردو میں ان تینوں کے معنی یہ کے ہیں اور ان تینوں کے معنی وہ کے ٹھیک انگلش میں یہ دو دیسیں اور یہ ایک دیز ہے یہ دونوں دیٹ ہیں اور یہ ایک دوز ہے اوکے جی اچھا جی لیں جی حاضہ مفت اوکے جی اور ماشاءاللہ طالب ہے اسٹوڈنٹ ہے تو میں کہتا ہوں ہاضا طالبن ہاضا طالبن This از آ اسٹوڈینٹ اوکے جی ہاضا سال یہ نیک ہے ساک میں کہنا چاہتا ہوں یہ بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے ہاضا جال یہ بیٹھا ہوا ہے حسن میں کہنا چاہتا ہوں یہ کھڑا ہوا ہے ہاذا قائم. قائم جی میں کہنا چاہتا ہوں یہ محنتی ہے ہاضا مستحد ان میں کہنا چاہتا ہوں یہ مسلمان ہے ہاضا مسلم ان میں کہنا چاہتا ہوں یہ مومن ہے ہاضا مومن میں کہنا چاہتا ہوں جی یہ خوبصورت ہے اوکے جی اچھا جی اب میرے سامنے ہے مونس اور مونس کی طرح میں اشارہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اسٹوڈینٹ ہے یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو کیا کہوں گا عربی میں حاضی ہی طالباتل حاض اب دیکھیں انگریزی اور اردو میں پتہ نہیں چلتا یہ ایک اسٹوڈینٹ ہے دس از اٹوڈینٹ لیکن جب آپ کہیں گے ہاضی ہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں کو کہ کس کی بات کر رہے ہیں اوکے جی ہاں جی اس کا موناس جملہ بنا دے ہاج ہی صالحتن یہ مسلمان ہے آج ہی مسلم یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ خوبصورت ہے یہ محنتی ہے آج ہی مج تن اوکے جی میں قریب کے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ دیز آر اسٹوڈینٹس ٹھیک ہے میں کیا کہوں گا ہا اولائی طالبونا یا تل ہم نے کیا تھا ہا ابن اوکے ہاں جی یہ سب نیک ہیں ہا اولائی سالا ٹھیک ہے جی یا آپ سولہ ہا بھی جمع استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جس طرح عالم کی علماء ہوتی ہے تو سالے کی سولہ تو ہا اے اب میں یہاں پر کچھ بھی نہ ڈالوں نا حرکتیں تو آپ صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ عرب کس طرح پڑھ لیتا ہے اچھا جی اب میں فیمیلس کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ دیز آر اسٹوڈنٹس تو کیا کہوں گا جی ہاؤ لائی طالباتن تن ہاؤ لائی طالبا تن دیز آر فیمل اسٹوڈنٹس کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب نیک ہیں اگر خواتین کی تو اشار کر کے میں کہوں تو ہاؤ صالحاتن سال صالحاتن یہ سب محنتی ہیں ہاؤ مجتہداتن یہ سب بیٹھی ہیں ہاؤ جالساتن یہ سب کھڑی ہیں ہاؤ قائماتن کے جی اچھا جی اب یہی جملے ہم دور کے اشارے استعمال کر کے بنا لیتے ہیں میں کہتا ہوں جی وہ طالب علم ہے کیا کہوں گا ذالکا طالبن ذالکا طالبن وہ سب طالب علم ہیں اولائک تو اولائک طلاب تو لابن اوکے جی وہ نیک ہے زال کا سالح وہ سب نیک ہے الا سالا اب یہی اشارے میں مونس کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں جی وہ نیک ہے تل کا سالہ تن وہ سب نیک ہیں الا سالہ تن الا مسلماتن کا, جالی ساتن کا جی ساتن الائی کا کائماتے جی کلیئر اچھا جی اب آئے یہ قلم ہے اب یہاں خیال کرنا ہے آپ نے کہ کلم کو چیک کرنا ہے پہلے کہ قلم مذکر مونس میں سے کیا ہے اگر مزکر مونس نہیں ہے تو اس کا استعمال مذکر ہے یا مونس ہے ہاں جی کلم مذکر مونس مذکر تو کیا جملہ بولیں گے ہاضا کلم ہاضا کلم یہ دیوار ہے یہ دیوار ہے دیوار کو کہتے ہیں عربی میں جدار کیا کہتے ہیں جی جدار اب مجھے بتائیے جدار مذکر ہے یا مونس ہے جی جی دار ہے کہ محنس ہے مذکر ہے اربی مذکر ہے محنس والی پکچر میں فورن فٹ کر کے دیکھ لیں ایک منٹ لگنے بالکل ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے مذکر ہے تو جملہ کیا ہوگا ہاضا جی دار ہاضا یہ کرسی ہے ہاضا کرسیون ہاضا سی عربی میں کرسی مذکر ہے اوکے جی ساکی سمجھ آ رہی ہے نا اوکے یہ رجسٹر ہے رجسٹر رجسٹر ہوتا ہے دفتر دفتر ہاضا دفترون ٹھیک ہے ہاضا دفتر, دفتر, دفتر یہ کتاب ہے ہاضا کتاب ان یہ بیگیبت ماشاء اللہ دیکھے ہاج ہی حقیبت بیگ کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے حقیبہ بستہ ٹھیک ہے نا بیگ حقیبہ مونس ہے تو انہوں نے اشارہ بالکل صحیح استعمال کیا جی ہاض ہی حقیبتن اردو میں کنفیوز آپ ہو سکتے ہیں آپ کو پتا کہ یہ کے لیے حاضر ہی ہے بس لیکن یہ کے لیے حاضر بھی ہے اور حاضی ہی بھی ہے دونوں ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اشارہ ہو کس کی طرف ہے صحیح ہے نا یہ خاص طور پہ چیک کرنا ہے جی امیر وہ دروازہ ایکسیلینٹا بابن جناب وہ کھڑکی ہے तिल का नाफिजा तुन एक्सीडेंट इसमाइल वो घड़ी है तिल का सातुन तिल का सातुन वो पंखा है वो पंखा है हाँ तिल्कासा पंखा होता जी मिरवाहा जी तिलका मिर वहात तिल का मिर ओके जी لیں جی اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانے لگا ہوں. بہت اہم پوائنٹ ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے بہت اچھی طرح قرآن مجید میں بہت آپ کو یہ پوائنٹ نظر آئے گا اور آپ صحیح اپریشیٹ کریں گے ان شاء اللہ تعالی. اس کے لیے پہلے نا ہمیں ایک چھوٹی سی بیس بنانی پڑے گی اس کے بعد ہم آئیں گے اس کی طرف دیکھیے میں آپ سامنے جملہ لکھ رہا ہوں اتالبو جدید طالب علم نیا ہے اس کے لیے جمع کا میں جملہ بناؤں گا ات جدیدون اوکے جی القلم جدید قلم نیا ہے اور القلم کی جمع ہے ال یہ پوائنٹ اب آپ نے سمجھنا ہے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے اس پوائنٹ کو آپ نے کس طرح سمجھنا ہے آپ نے غور کرنا ہے طالب علم پر اور قلم پر اوکے طالب علم بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالی کی قلم بھی ایک مخلوق ہے ایسے ہی ہے نا گرامر والوں نے نا مخلوق دو طرح کی بنائی ہے گرامر والوں نے مخلوق کو نہ دو اقسام میں تقسیم کیا ہے کیونکہ میں بات کر رہا تھا کہ گرامر والوں کے نزدیک مخلوق دو طرح کی ہے مخلوق کی دو اقسام ہے ایک وہ کہتے ہیں کہ آقل مخلوق ہے اور دوسری ہے غیر آکل عربی کی ٹیکنالوجی بہت آسان ہے غیر لگا کے آپ اپوزٹ بنا سکتے ہیں کسی بھی لفظ کا حاضر پریزنٹ غیر حاضر ایبسنٹ منصرف غیر منصرف آکل غیر عقل جتنی بھی مخلوقات ہیں گرامر والوں کے نزدیک دو قسم میں سے ایک قسم میں پائی جائیں گی یا آکل ہوں گی یا غیر عکل ہوں گی گرامر والوں کے نزدیک آپ کی عقل کے مطابق نہیں ہوگی گرامر والوں کے نزدیک آکل کون سی ہیں اور غیر عقل کون سی ہیں یہ نوٹ کر لیں گرامر والوں کے نزدیک آکل صرف تین طرح کی مخلوقات ہیں صرف تین قسم کی مخلوقات آکل ہے تین انسان جن اور فرشتے انسان جن اور فرشتے کس کیٹیگری میں آتے ہیں آکل, آکل, آکل میں باقی سب غیر آکل اوکے جی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں تھی آسان سی بات تھی اب میں آپ سے پوچھوں جی آپ نے بتانا ہے آکل یا غیر آکل میں مخلوقات کے نام لیتا ہوں آپ نے بتانا ہے آکل بول رہا ہوں یا غیر آکل بول رہا ہوں جی استاد آکل شکریہ اچھا طالب علم آکل ویری گڈ اچھا جی قلم خیر آکل کرسی بورڈ خیر آکل ماشاءاللہ اللہ بیوی آکل پکی بات چل ماشاء اچھا شوہر آپ کو حالانکہ لگ رہا ہے کہ لیکن میں نے کہا نا اپنی اکل نہیں استعمال کرنی ہم نے گراؤنڈ والوں کے دیکھنا ہے تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی کہ میں اس پہ دس منٹ لوں آپ کو آکل خیر آکل کا پتہ چل گیا طالب علم آکل آپ نے کہا قلم خیر آکل کہ اب ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں بڑا اہم پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو یا اس لائن کو آپ نے ڈیلی تین مرتبہ پڑھنا ہے صبح دوپہر شام ٹھیک ہے چاہے کھانے سے پہلے پڑھیں چاہے کھانے کے بعد پڑھیں پڑھنا ضرور ہے لکھیں جی پوائنٹ غیر آکل کی جمع کے لیے غیر آکل کی جمع کے لیے غیر آکل کی جمع کے لیے غیر عقل کے واحد کے لیے نہیں غیر عقل کے مصنح کے لیے نہیں صرف غیر عقل کی جمع کے لیے غیر عکل کی جمع کے لیے عرب نچلی لائن میں آجیں جائیں نمبر ایک خبر نمبر ایک خبر نمبر دو اشارہ نمبر تین ضمیر نمبر چار موصول نمبر پانچ صفت نمبر چھ فیل اوکے جی اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں آپ نے پورے پیج پہ یہ سینٹینس لکھنا غیر عقل کی جمع کے لیے عرب نمبر ایک خبر نمبر دو اشارہ نمبر تین زمیر نمبر چار موصول نمبر پانچ صفت نمبر چھ فیل ٹھیک ہے اب اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں پڑھی لیکن میں نے جملہ پہلے لکھا دیا آپ کو نیچے لکھیں واحد مونس استعمال کرتا ہے واحد مونس استعمال کرتا ہے ثاقب ابھی جملہ پڑھ دیں ذرا جلدی شابش غیر کی جی غیر کی جمع کے لیے ارب خبر اشارہ، موصول، اور واحد استعمال کرتا ہے جی جناب غیر عقل کی جمع کے لیے عرب واحد عبصانہ کے لیے نہیں صرف جمع کے لیے ارب خبر اشارہ زمین موصول صفت اور فعل واحد مولس استعمال ہاں، واحد, واحد واحد واحد اوکے اچھا اب دیکھیں اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا نا تو اس کی اپلیکیشن دیکھ لیں بس اب ہاں جی اطالب کی جمع اتلاب ہے کی جمع ہے کہ غیر آکل کی آکل کی ہے نا تو خبر اسی طرح استعمال ہوئی ہے جس طرح رول کے مطابق آئی ہے اوکے جی ادھر آئے کلم کی جمع ہے اکلام اکلام غیر آکل کی جمع ہے نا اب اس کے لیے میں یہاں پر خبر لانا چاہ رہا ہوں تو خبر کیا استعمال ہوگی واحد اور مونس واحد اور مونس لہذا یہاں پر کیا لفظ بنے گا ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلینٹ جدید الکلام جدید قرآن میں بہت اگزامپل ملیں گی وجوہ خاشیات ٹھیک ہے نا وجوہ یوم خاشیا اسی کی ایک ایگزامپل ہے جس میں وجوہن مبتدا نکرہ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن نکرہ ہم نے بہت آگے جا کے مبتدا کو پڑھنا ہے لیکن میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے بحال رکھ دی ہے یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی غیر عاکل کی جمع آ جائے گی نا غیر عکل کی جمع آ جائے گی تو اس کے لیے فروخ ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم جملہ اسمیاں بنا رہے ہیں اور خبر لانا چاہتے ہیں تو ہم نے واحد مونس خبر استعمال کرنی ہے ہم نے غیر کی جمع کے لیے اشارہ کون سا لانا ہے واحد مونس ہم نے غیر عقل کی جمع کے لیے زمین کون سی استعمال کرنی ہے واحد مونس ہم نے غیر عقل کی جمع کے لیے اس میں موصول کون سا لانا ہے واحد مونس ہم نے غیر عقل کی جمع کے لیے صفت کون سی لانی ہے واحد مونس ہم نے غیر عاکل کی جمع کے لیے فیل کون سا استعمال کرنا ہے واحد مونس بس اگر بات سمجھ میں آگی تو اس کی اپلیکیشن دیکھیں اب میں آ رہا ہوں اس میں شارہ کی طرف میں نے کہا جی ہاضا کلم کلمن. یہ کلم ان یہ قلم ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ قلم ہیں یہ چار پڑے دیز آر پینز تو آپ کلم کی جمع کیا لا رہے ہیں اکلام لا رہے ہیں نا اب یہاں اشارہ کیا لائیں گے آپ تسلی سے جلدی نہ کریں پہلی بات یہ ہاؤ لائے میں لا سکتا ہوں ہاؤ لا سکتا ہوں ہاؤ لائی نہیں لاؤں گا نا کیوں اس لیے کہ یہ غیر عکل کی جمع ہے فروخت جملہ پھر پڑھے پڑھے جملہ کیا ہے غیر عکل کی جمع کے لیے عرب بس خبر اشارہ دو تک ہی رکھے خبر اشارہ اور آخر لائن پڑھے خبر اشارہ واحد مونس استعمال کرتا ہے تو غیر الخیر کے جمع ہے نا اس کے لیے اشارہ کیا استعمال کرے گا ارب واحد مونس کرے گا نا تو قریب کا واحد مانس کا اشارہ کون سا ہے حاضی ہی تو عرب کہے گا حاضی ہی اکلامن حاضی ہی اکلام قرآن مجید میں بہت ایگزامپلس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا حدود اللہ واحد مونس اشارہ استعمال کیا حاضا کتابن اس کی جمع والا جملہ کیا بنے گا پہلے کتاب کی جمع لکھ لینا تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے جی کتبن آپ کتبن دیکھیں کی جمع یا کی کی تو اشارہ کون سا لگائیں گے ہاجی کتبن حاضی کتبن ہاضا بابن ہاضا بابن باضی ابو ٹھیک ہے خیر آخل کی جمع کے لیے اشارہ کون سا آئے گا واحد مونس اب ذرا یہاں پر دور کا اشارہ لگائے ظالکا کلامن وہ کلم ہے ہاں جی تلکا کلامن زالکا بابن تلکا ابو عرب کہتا یہ ہا یا نہیں اچھا لگتا اچھا اس جمع آکل کی جمع ہے لہذا اشارہ اسی طرح جمع والا ہی لگے گا یہ پوائنٹ آپ نے کسی طرح ہزم کرنا ہے یہ ایک مدرس ہے کافی سارے بیٹھے ہیں تو ہم کہیں گے ہاؤ مدرس ہونا جیسے یہ بنایا تھا یار ہا ابن یہاں ہم نے کوئی چینج کی ہاؤلائی استعمال کیا نا تو بھی اس کے لیے بھی ہاؤ لائی ہونا اس کے لیے بھی ہاؤ لیکن اب ہم نے یہاں پر ہاؤ لائی استعمال نہیں کیا اکلام اور کتب کے لیے کیوں اس لیے کہ اکلام اور کتب غیر آقل کی جمع ہے یہ بار بار ریوائز ہوگا پوائنٹ ایسی بات نہیں ہے تو اس لیے پریشان نہیں ہونا آپ نے پچہتر سال ہو گئے آپ کو پریشان نہیں ہوئے آپ تو اب پریشان ہونے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو عادی ہو گئے آپ تو تو انشاءاللہ چیزیں ریوائز ہوتی جائیں گی ریپیٹ ہوتی جائیں گی انشاءاللہ شاء ہضم ہو جائیں گی اوکے جی لے جی آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں پھر اس پہ انشاءاللہ تعالی کریں گے بات یہ جو اشارے آپ کے سامنے لکھے ہیں نا واحد اور جمع والے نوٹ کر لیں کہ یہ واحد اور جمع والے اشارے جو ہیں نا یہ مرفوب تو ہیں ہی ہیں ساتھ ہی یہ منصوب بھی ہیں اور مجرور بھی ہے اعراب بھی کور کر دیا یعنی مرفو منصوب اور مجرور اوکے جی یہ تینوں طرح کے اشارے ہیں تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا باقی مزید ایک آدھی بات رہ گئی ہے اس کے بارے میں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں کر لیں گے صبح کا و عبد الحمد دکھا اشد اللہ اللہ اللہ انتہا استفر کا